جی وحابی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے ہمیں کسی بلی کے وسیلے یا مدد کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس سے تو کوئی ہمیں اختلاف نہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی اس میں تو کوئی مسلمانوں کا اختلاف نہیں کہ اس کے معنی اگر یہ کیے جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہ مانگی جائے کسی سے حاجت روائی نہیں یہ ہمارے مسئلہ کے خلاف ہم انبیاء کرام علیہ مسلام میں جو اوصاف جو کمالات مانتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا مانتے کسی غوث کسی قطب ولی میں جو اختیار مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مانتے جب یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تو پھر یہ کہنا کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگا جائے یہ تو اور کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچاتا یہ بات تو قرآن مجید اور احادیث کے بھی بالکل خلاف مثلا کہ صاحب کوئی شفا نہیں پہنچاتا کوئی نفع نہیں پہنچاتا اب میں قائد پڑھتا ہوں آپ کے سامنے وہ ان ضََََََََََ الحديد حديدہ فى ہے باسن شديدم و مناف ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں بڑی قوت ہے وہ منافع الناس ان پہ انسانوں کے لیے بڑا نفع ہے اب کیا کہیں گے آپ کہ نفع تو اللہ پہنچاتا اللہ نے لوہے میں بھی نفع رکھ دیا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا کوئی آدمی خدا نہ کہا تھا زہر کھا تو موت واقع ہوگی یا نہیں جس کا مطلب زہر بھی ضرر پہنچاتا مگر اللہ نے اس میں وہ طاقت دی جو ضرر پہنچاتا اور کوئی یقین کے اس منزل میں ہو جیسا کہ حضرت خالد بن ولید سے کسی سفارتکار جو باہر سے آیا ملاقات ہو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا رضی اللہ عنہ کہ جب ہم واپس جاتے ہیں اور ناکام جائیں تو ہمیں بادشاہ اتنی زیادہ اذیت دیتے ہیں اتنی بری موت ہمیں مارتے ہیں کہ ہم تو زہر ہمیشہ رکھتے ہیں ناکام ہو جائیں تو زہر کھا کے ہم مر جاتے ہیں تاکہ اس اذیت سے بچ جائیں حضرت خالد بن ولید نے فرما کیا زہر سے آدمی مر جاتا کا نکالو پڑی ہے زہر لے کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے انہوں نے کھا لی اور بیٹھے رہے تو یہ اپنی یقین کی منزل ہے یہ آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں جی ہاں یقین کی منزل ہے کہ جس کا یقین اس لائق ہو تو ضرر اور نفع کی جو قوتیں ہیں وہ اللہ کی ودیت کی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی ہیں اس لیے کہنا کہ اللہ بھی کافی ہے ہمارے لیے رسول بھی کافی ہے غوض بھی ہماری لیے کافی ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ جو بھی ہم جیسے آدمی بیمار ہو جائے تو دوا خانے کا کے لیے جاتا ہے بھائی شفا حاصل کرنے شفا تو اللہ تبارک وفت اللہ ہو وہ شافی وہ شافی مگر دوا میں بھی شفا اس نے رکھی اگر وہ چاہتا ہے تو اس سے شفافہ آپ دیکھیں ہم سب ہیں ایک دوا ہمیں فائدہ پہنچاتے وہی دوا ہمیں نقصان پہنچاتے ایک ڈاکٹر سے مہینوں علاج کرایا کوئی نفع نہیں ہوتا آپ کو پھر بعد میں بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں سارے کام آپ مہینوں اس میں کرتے نفع نہیں ہوتا ایک عام آدمی کوئی معمولی سا ڈاکٹر دفاع دے دوا دے فورن نفع ہو جاتا تو نفع اور ضرب بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے